دیدار کی آمد برقب حضول کی آمد بر سب مل کر بولو زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں سرکار قیامت آمد دیدار کی آمد آکا کی آمد حضور کی آمار کیا بات کہی شاعر ہے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کی نمائندگی کوئی دولت, دولت ہو میں ہو بڑا ہوگا تو ہوگا کوئی علم میں ہوگا کوئی عظمت میں ہوگا کوئی شہرت میں ہوگا ہوگا بات کیا ہے بات یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تیرے نام میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں رکھ نہیں تیرے میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاج میں تیرا صدا یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاج میں تیرا صدا یا رسول اللہ میں کیوں نہ نام سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد میرا یہ دل نہیں چاہتا ہے تھی میرے لیے گھر ہو تری رامد پلکاں سجاما یا رسول اللہ مابو کی آمد ہوئی صدیق اکبر ساتھ میں ہے تباہ پہنچ رہے ہیں تبا کے والی یس کو تحبا بنانے والے آ رہے ہیں ہر کوئی کہہ رہا حضور میرے گھر حضور میرے گھر کوئی کہہ رہا حضور میرے گھر کوئی کہہ رہا حضور میرے گھر مابو پہ فرمایا مج، مج، مج، میری اونٹنی کو معلوم ہے مجھے کہاں جانا ہے دیوانو سمجھو سوچو اونٹنی کو معلوم ہے ٹنی کو اونٹنی کس کی حضور کی اونٹنی حضور کی اونٹنی کو معلوم ہے میں پوچھتا ہوں بتاؤ حضور کی اونٹنی اس سے پہلے مدینے آئی تھی کیا مدینے کی گلیاں دیکھی تھی کیا اسے معلوم تھا کہ ابو ایوب ان کے پاس حضور کا مکان ہے مکان کہتے ہیں حضور کہتے ہیں کہ ابو ایوب ان کے گھر رہے مقام حضوری کا تھا وہ امانتن تھا امانتن بادشاہ گزرا تھا پانچ سو سال پہلے ایک ہزار سال پہلے پانچ سو مکان بنوائے اس نے مزید میں اس کو پتا چل گیا کہ اللہ کے آخری ابھی یہیں آئیں گے پانچ سو گھر بنوائے کتنے حضور کی آمد کی خوشی میں کتنے گھر بنوائے اور ایک اسپیشل بنوایا حضور کے لیے ایک خط لکھ کے چلا گیا ایمان لے آیا حضور پر خط لکھ کے چلا گیا وہ خط منتقل ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا, ہوتا حد ابو ایوب انصاری تک پہنچا وہ مکان کے امین بنے رہے محبوب کی اونٹنی وہیں رکی اللہ, اللہ اللہ محبوب نے وہ خط نہیں مانگ لیا ابو ایوب انصاری وہ خط تو مجھے دے دو وہ خط تو مجھے دے دو شاید نے کہا کہ میرے بھی ابو ایوب دیوان دیواگو گاؤ بجے مو مقرر اس کا کتھوں لے آوا یار رسون مقردر اس دن لے آوا یار رسون تیرونی داد میں منا یا رسول دہلی سے ماہرا شریف تک آنے میں چھ گھنٹے پھر پاکستان سے چلا کراچی سے لاہور چلا لاہور سے دلی دل دلی سے پھر یہ اور میرے ساتھ بیٹھنے والے سامنے بیٹھے ہوئے جن کے ساتھ میں آیا تو سفر چونکہ آکان نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ٹکڑا اکثر کہتے ہیں سفر کیسا رہا اب میں کیسے کہوں گا اچھا رہا جب حضور نے کہہ دیا کہ سفر آزاد کا ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے اب میری سمجھ میں بات نہیں آتی تو سفر میں تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن یہ فیض ہے شاہ رسول کا رضی اللہ تعالیٰ مولی دادا کا کہ آج اتنی تھکاوٹ کے باوجود بھی میں ایسے پڑھ رہا ہوں اور ایسے ساؤنڈ پہ پڑھ رہا ہوں یہ الحمدللہ یہ فیض ہے ان کا ایک اور کلام پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کندوسی نہ کرو میں <تصفح> چاہتا ہوں کہ آپ دیکھو جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگتا ہے. اے لال پکے لال پکے لالچیو لال جب تک لالچ دو نہ گاؤں ہی نہیں کرتے جہاں جنت کے بار کا ذکر آئے جنت کے دس کا ذکر آیا کہا سبحان اللہ ابھی ایسے بھی کہہ دیا کرو سبحان اللہ है? دیکھو اس ایک جملے میں کتنی بار سنبھالنا کہا آپ نے تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے ختم کر کے جائیں محفل تو آپ کے لیے جنت میں دو چار دس بارہ درخت نہیں بلکہ باغوں کے باغ تیار ہوں اور جب باغ تیار ہوں گے پھل آئیں گے تو پھل کھانے جنت میں بھی جائیں گے है? یہ کیسے ہو سکتا کہ جنت میں باغ ہمارے جنت میں درخت ہمارے اور پھل کھانے پابندی باغ لگے ہو نجیم نیا صاحب کے کوئی کہہ کے آپ کو پابندی ہے جنا آپ نہیں کھا سکتے آپ جنت میں باغ ہمارے ہوں گے جنت میں درخت ہمارے ہوں گے جنت کے پھل ہمارے ہوں گے تو بے کھانے بھی جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کہنا ہے آپ نے اب میری ہو نہیں کوئی بارے رسالت کے شاعر نے کہی حسان بن ثابت نے کہی رضی اللہ تعالی عنہ جا کہتے تھے وہ اصم کا لم تر تھی کہ حضور آپ حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں اور حضور دیکھتی کیسے وہ اجمن مین کا لم تل دن کہ آپ کی جیسا حسین جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہوتا مو کر رہا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے کا قد خلکھ تھا کما تشاؤ گویا جیسے آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا کوئی اکل کام کوئی پڑھا لکھا بہت زیادہ پڑھنے والا اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے ہاں دعویٰ کر دیا سے ثابت نے اتنا بڑا دعویٰ ان کی عمر کتنی ایک سو بیس سال ساٹھ سال سلام اسلام سلام سے پہلے ساٹھ سال اسلام کے بعد ان کی عمر تھی ایک سو بیس سال سفر کتنا کیا دنیا کتنی دیکھی یہ دعویٰ نہیں ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہو گیا زندگی اتنی ملی نہیں بہت لمبی نہیں ملی ایک سو بیس سال بھی بہت ہوتی ہے لوگ طلبگار بیٹھے ہوئے یہاں پہ داڑیاں سفید ہو گئی لیکن عمر چاہیے جنت چاہیے جنت چاہیے جنت جنت کس کو چاہیے جنت کس کس کو چاہیے اور جنت جنت چاہیے نا جنت کے لیے مرنا پڑے گا مرنے کے بعد ملے گی بھائی ہاں مرنے کے لیے کون تیار ہے ہاں ہاتھ ہی نہیں اٹھے گی جنت جو ہے نا جنت وہ مرنے کے بعد ملے گی جنت کے لیے سب تیار مرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں اللہ دیکھیے عرض کر رہا تھا کہ حسام نے یہ بات کی تھی اس پر کس صاحب نے کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے ان کی تو عمر ہی اتنی نہیں تھی وہ تو اتنا گھومے بھی نہیں تھے وہ اتنا پھرے بھی نہیں تھے وہ کیسے کہہ دیا کہ حضور جیسا کوئی نہیں اور میرے کو معلوم تھا کہ ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے حضور ہمارے جیسے حضور ہماری مثل کی حضور کی تعظیم ایسے کرو کسی گاؤں کے چودھری کی کرتے ہو کسی بڑے بھائی کی کرتے ہو معذہ حضور تو ہم کیسے ہیں میرے محبوب کو معلوم تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا میرے محبوب کو معلوم تھا میرے محبوب نے دعا دی دی دعا دی دی حضرت حسان کو کہ اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد کر ہم مانتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت حسان کی है. عمر زیادہ نہ رہی ان کا سفر زیادہ نہ رہا لیکن جس کی تاریخ حضرت حسان کو حاصل تھی ان کی عمر کتنی ہے ان کی عمر کتنی ہے جلیل کی عمر کتنی ہے حضور نے پوچھا سے اے جبیل تمہاری عمر کتنی ہے اس کی حضور صحیح تو نہیں معلوم لیکن اتنا پتا ہے اتنا پتا ہے کہ ہر ستر برس کے بعد ستر ہزار برس کے بعد ہر ستر ہزار برس کے بعد ایک تارا نکلتا آکا جیسے میرے سیکار ہے ایسا ہی نہیں کوئی جیسے میرے سیکا آ ایسا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ بھی دے گا ارے بندے تو بہت مل جا السلام آل علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مختر